وَأَمَّا بِرِيحٍ صرصر عَاتِيَةٍ اور جو عاد کے لوگ تھے انہیں ایک ایسی بے قابو طوفانی ہوا سے ہلاک کیا گیا سر أَيَّامٍ حُسُومًا القوم صرعا كأنهم اعجاز نخل جسے اللہ نے ان پر سات رات اور آٹھ دن لگتار مسلط رکھا چناٹے تم اگر وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ لوگ وہاں کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح پچھاڑے ہوئے پڑے تھے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 اِذٍ وَقَعَتِ <الْوَاقِعَة> تو اس دن وہ واقعہ پیش آ جائے گا جسے پیش آنا ہے یوم <وَاهِيَة> اور آسمان پھٹ پڑے گا اور وہ اس دن بالکل بودہ پڑ جائے گا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 تُعرضون لا تخفى منكم خافية اُس دن تمہاری پیشی اس طرح ہوگی کہ تمہاری کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہیں رہے گی تبین کو لو ہے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 چنانچہ وہ من پسند عائش میں ہوگا فی جنت اس اونچی جنت میں اطوفہا دانیہ جس کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے کلو اشربو ہنیئن بما اسلفتم فی الایام الخالیہ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 یہ نہ تو بزرگ بزرگوں برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا لہذا آج یہاں نہ اس کا کوئی یارو مددگار ہے پسلی اور نہ اس کو کوئی کھانے کی چیز میسر ہے سوائے غسلین کے لو خو جے گنہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ اب میں قسم کھاتا ہوں اس کی بھی جسے تم دیکھتے ہو وہ لو سرو اور اس کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے ان کو یہ قران ایک معزز پیغام لانے والے کا کلام ہے۔ وما هو بقول شاعر قلیل ما تؤمنون اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے مگر تم ایمان تھوڑا ہی لاتے ہو۔ ولا بقولك حين قليل ما تذكرون اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے مگر تم سبق تھوڑا ہی لیتے ہو یہ کلام تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارا جا رہا ہے وَلَوْ تقوّل عَلَيْنَا بَعْضَ <الْأَقَاوِيل> <سؤال> اور اگر بالفرض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 منكم اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں اور یہ قرآن ایسے کافروں کے لیے حسرت کا سبب ہے یقین اور یہی وہ یقینی بات ہے جو سراسر حق ہے بس ابس میں لہذا تم اپنے پروردگار کے عزبت والے نام کی تسبیح کرتے رہو